اللہ صرف مسلم الم کا سود نام حسین عالم کمک سود نام حسین ہر دل میں موجود نامی حسین ہر دل میں موجود نام حسین छुपन का वादा बफायों किया छुपन का वादा बफायों किया बछाया भरा घर दिया बाबा बछाया भरा घर दिया जो काम कर پہلے سنت والجماعت کے بزرگ شاید پیر نصیر الدین شاہ فرماتے ہیں میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بتول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھنگال دیتا ہے کھنگال سننی یہ کہتے ہیں یا مستفیٰ نے ہی ہم کو اپ دیا چلتا حسین سب ہندو مذہب کے ایک شاعر جے سنگھ نے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں نظرانے عقیدت پیش کیا ہےائے آج بھی زمانے میں چرچا حسین کا چلتا ہے کائنات میں صدا حسین کا بھارت میں کروہ ہند تو بھگوان کہتے ہم ہر ہندو نافوجا میں جب تک حسین کا سر اپنے نبی کی ہر جو پیاسوں کی یاد میں لیتی ہے نام دن گو جمنا حسین کا اس میں نہیں کلام کے ہم پرست ہیں آنکھوں سے اپنی گے روضہ حسین کا ہم پاپیوں کے واسطے میں ہر کی مثال ہے چمکاتا ہے نصیب اشارا حسین کا جی سنگھ پر لاہم آگے مجھ سے نہ رکھ لیا میں ہندو ہوں مگر ہوں مشہور حسین صاحب ہندو عقیدے کا, کا, کا اعلان ہے شبیر پہ جان قربان ہے سکھ مذہب کے نام پر شاید کمر مہیندر سنگھ بیدی کہتے ہیں یا حسین لپے جب شاہ شہیدا تیرا نام آتا ہے سامنے ساتھیے کو سلئے جام آتا ہے مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے بھی تو آکا کبھی کام آتا ہے یا حسینس تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے کم کبھی بھی تیری نہ ہونے دیں گے ہم سلامت ہے زمانے میں تو انشاء اللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے دیکھو سکھو کے بھی افکار میں دیکھو سکھو کے بھی میں کیا ہے مہندر کے اشار میں ایک عیسائی شاعر نے مولا حسین سے عقیدت کا اظہار کچھ اس انداز سے کیا فقط ہے پیار کا دعویٰ ہر ایک مذہب کا جہاں بھی ظلم ہے نفرت ہے وہ جہانت ہے یہی وہ درس ہے جو دے گئے یسوع مسیح جہاں میں خدمت انسانیت عبادت ہے حسین آپ نے انسانیت کا درس دیا حسین آپ نے سودا ضمیر کام کیا حسین آپ کا پیغام بھی محبت ہے حسین آپ کی دنیا کو پھر ضرورت ہے تھی پریشان تھا تھا پریشانگنے کی سات ساری دنیا کی ہے یہ سدا ساری دنیا کی ہے یہ سدا بکلا رہی ہے ہمیں کربلا بکلا رہی ہے ہمیں کربلا کیا ساکم سن شہ کر انسان ہی شہ کا قاتل بنا انسان ہی شہ کا قاتل بنا پتاب ساہس